بسم اللہ الرحمن الرحیم عرحمۃ اللہ علیہ وحمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت موجود تمام خارن مرتبہ حضرت مجھے تمام خاران نگرانی اور نیزانیہ شدید خارہ نگرامی ایسا کچھ مجھ سے بار ہی سلامت کرتے ہیں ہم. ہمارا سلسلہ دس کتاب آپ سے خلافت میں سے باب نمبر چوالیس باب احیاء اہیال کا دوسرا درس ہے اور اس میں جو ہے کل کل جو درستہ کل جو اس کے لیے یا تخص اختساس کے لیے شاشن نے فرمایا تھا چھ چیزیں اختصاص کے سبب بنتا ہے ان میں سے پہلا عمارت تک کوئی چیز وہاں بنایا ہو آسانی دوسرا جو ہے تخصیص کا ایک جگہ کسی کے ساتھ خاص آنے کا اور پھر اس کو دوسرا اس کو آباد نہ کر سکے اس کو اختصاص کہتے ہیں تو اس کی دوسری وجہ جو اقتصاد کے سبب آسانی علید یہ یعنی کیا ہے قبضہ کرنا قبضہ ہونا ہے ہاں یہ ایک جگہ اس پر کسی کا قبضہ ہے ہاں یہ تو پھر اس بندے کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں دوسرا اس کا آباد نہیں کر سکتے تو الماتے ہیں وہ آسانی دوسرا علید دو اختصاص کی دوسری وجہ یہ ہاں. یعنی قبضہ لفظ والے وصیت کے ہاتھ یہاں قبضہ بناتے ہیں تو فقر الن ہر وہ زمین علیہ دو آہی دو آہی ان المسلمین جس پر قبضہ ہو مسلمانوں میں سے کسی ایک کا اسے قبضے میں اور اس کو استعمال میں لا رہا ہو تو لا و احیا تو صحیح نہیں اس کو آباد کرنا لغیر صاحب اللہ شخص کے غیر کو جس کا اس پر قبضہ نہیں ہے اسے قبضہ والے شخص کے علاوہ کسی اور کو اس کا قبضہ کرنا ہے صحیح نہیں تو اقتصاص کے ایک وجہ قبضہ اقتصاد کے تیسری وجہ دوسری تیسری وجہ ہری ملمامورا آباد جگہ کا حریم حریم کا لفظ کلو آیا تھا ایک مذہب ایک ہر چیز کا حریم الگ ہوتے ہاں جی ایک گھر ہے اس کا حریم دیوار ہے اس کا حریم کنواں ہے اس کا حریم یعنی اس کے ارد گرد کچھ جگہ جو ہے اس آباد چیز کے لیے ضرورت پڑتی ہے بر وقت تو اسے حریم کہا جاتا ہے تو تیسرا اقتصاد مجھے حریم المامنہ آباد جگہ کا حریم تو حریم کیا ہے فرماتے ہیں وہ مختلف جگہوں کے حریم الگ فرماتے ہیں ہریم واہ مشتمہ نادی ایک تو وہ جگہ ہیں وہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ مثلاً گاؤں میں ایک جگہ ہے وہ کسی کے قبضے میں تو نہیں ہے ہاں لیکن وہاں لوگ ہمیشہ وہاں بیٹھتے ہیں ہاں نادی کدھے کے چانہ چانہ بولتے ہیں مشتہ میں ان ال نادی لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اس کو جو ہے چوپال بھی کہتے ہیں ہاں جن لوگ کیا اکٹھا ہونے کی جگہ جہاں مختلف ملک کے علاقے مسائل پر گفتگو ہوتے ہیں صبح شام لوگ فارغ ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ موٹا گازل خیر ہاں جن علاقوں میں پہلے زمانے میں خاص طور پر گھوڑے پالنے پڑتے تھے جنگوں میں استعمال ہوتے تھے سواری کے کام آتے تھے تو گوڑا دورانے کے لیے جو ہے ان کی تربیت کے لیے جگہ مختص کی ہوتے تھے اس میں سارے علاقے کے لوگ محلے کے لوگ سے فائدہ اٹھاتے تھے تو وہ جگہ گھوڑوں کے دوڑانے کے لیے جو جگہ مختص کیا وہ اس کی کوئی آباد نہیں کر سکتے اور مناخلاول اونٹوں کے جو ہے رکھنے کی جگہ ہاں جی اس میں جو ہے اونٹوں کے رکھنے کی جگہ ممکن ہے علاقائی سطح پر چرانے کے لے جانے والے اونٹوں کے لیے مصور جگہ رکھا ہوا تو وہ جو اونٹوں کے جو ہے بیٹھانے کی جگہ کو بھی کوئی دوسرا آباد نہیں کر سکتے اور اس طرح وہ مد یا کسی شاد کے گھر کے باہر اس نے اونٹ کو رکھنے کے لیے جگہ بنایا ہے ہاں جی تو ہمارے بلتے میں رویل بلتے ہیں ہاں جی باڑہ جیسے ہوتے ہیں اردو میں تو ان کو رہنے کے لیے تو وہ بھی اگر جو گھر سے باہر ہے لیکن اس کے جگہ بنایا ہوا ہے تو وہ بھی دوسرا آباد نہیں کہہ سکتے اس طرح وہ مت رح والے باغ متراہ پھینے کی جگہ کو ماما کو رہ ہیں گھر سے جو نا آپ جھاڑو کرنے کے بعد جو کوڑا کھڑکی جو ہے جھاڑو کے نظے میں جو کچرے نکل آتے ہیں اس کو کمامہ بولتے ہیں تو کوڑا کے کچرے جو ہیں گھر کی جھاڑو کرنے کے بعد جو چیزیں فالتو چیزیں جو ہے نکال آتے ہیں اس کو پھیننے کی جگہ جھاڑو کرنے کے بعد جو جھاڑو کی کچرے جو, جو ہیں پھینکنے کے کی جھاڑو کے جیسے گر وغیرہ صاف کر کے جو مٹی باہر پھینکتے ہیں اس مٹی کو بھی پھیننے کی جگہ ہوتے ہیں تو <tom> <tom> اسے جو ہے مترح القمامہ بولتے ہیں وہ رمات اسی طرح اس زمانے میں لکڑیاں جلاتے تھے تو راکھ نکلتے تھے ہاں جی راکھ آتی باتیں کرتے کہ بلتی میں تھلچیر بولتے ہیں ہاں لکڑی جل جلانے کے بعد جو مٹی سے جو مٹی آگ جو ہے ختم جل کے خاموش ہونے کے بعد جو ہے وہ مٹی بن جاتی ہے اس کے اندر راکھ بولتے ہیں ہاں جی اس کا عربی میں روات بولتے ہیں بلتی میں تھلچھیر تو رماعت اس کی بھی فینے کے بھی پھیلنے کی خاص جگہ گھر کے باہر لوگ بنا کے رکھتے ہیں تو وہ جگہ بھی اس گھر کے حریم میں شامل ہے اس کو دوسرا کوئی آواز نہیں کر سکتے اور ملک اور تراپ اور مٹی وغیرہ پھیلنے کی جگہ عمر الماشیا چوپ کو چرانے کی جگہ بریک راستہ کھائیں بھی جانے کا وما اد اور وہ تمام جگہ جو شمار کیا جاتا ہے مرافق ہیں ان تمام جگہوں کے آباد جگہوں کے مرافق اس کے لازمی جو ہے اس جگہ سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے لوازمات میں شامل ہے تو سرکار بولا مرافق تو ہر وہ چیز جو اس آباد جگہ کے مرافق شمار ہو جاتے ہیں کے حدود میں آتے ہیں وہ سب وہ شرب پانی کے جو ہیں جگہ پانی ہے پانی کے لیے بھی حریم ہوتے ہیں یا پانی جانے کی جگہ جیسے نہر ہے نہر کے اطراف کے جو جگہیں ہیں وہ سب یا پانی جو ہے رکھنے کی جگہ جیسے باہر تالاب وغیرہ بنا کے رکھا ہو وہ سے یہاں نہر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں نہر نہر کے دائیں بائیں جگہ جو ہے وہ حریم البری اس طرح کنونگ کا حریم و عینی چشمے کا حریم اور ان کا حریم اور نہر کے حریم ابھی نیچے تفصیل سے بتا رہے ہیں فہد و تاریخ پس بس راستے کا جو حد ہے جو دوسرا آباد نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی وہ یہ حلیمن جد دادا ہو اور کوئی شخص جو ہے ایک بندے نے ایک مسئلہ ایک نئی جگہ پر کوئی چیز آباد کیا ہوا ہے اس جگہ پر دوسرا آدمی بھی کوئی چیز آباد کرنا چاہتے ہیں غیروا جگہ پر تو ان دونوں کو گزارنے کے لیے راستہ چھوڑنا ہے وہ کھتنا چھوڑنا ہے وہ بتا رہے ہیں روڈ کے طور پر ہاں جی فہد و تاریخ دو راستے کا حت لمن جد جو کہ وہاں نیا آباد کرنا چاہتے ہیں بیما یہ تاج ولے زمین میں سے جیتنا راستے کے لیے چاہیے ارض المبا مباحث زمین پر جو ابھی کسی کے قبضے میں نہیں ہے اس میں سے راستے کے لیے کتنا چھوڑنا ہے سب ہاتھ چوڑائی میں چھوڑ کر پھر وہ آگے سے اپنا جو آباد کرنے وہ کرے پہلے جو آبادی کیا ہوا ہے وہ اور اس کی نئی آبادی کے بیچ میں سات سات ہاتھ تو سات ہاتھ ہو جائیں گے تو جو ہے ساڑھے تین جو ہے گز بن جائیں گے ساڑھے تین گز فٹ میں جو ہے ایک گز جو ہے تین فٹ ہوتی ہے ہاں یہ تو تعریباً جو ہے تین یا نو تاری دس فٹ بن جاتا ہے عام طور پر اس زمانے میں جانور لوگ جانور جاتے تھے انسان گزارتے تھے وہی کافی ہوتے تھے آج کل گاڑیوں کے لیے تو اس سے زیادہ جگہ چاہیے کم از کم بارہ سولہ فٹ چاہیے ہاں جی امبا کے پاس چاہیے تب آدھا وہ بندہ جو نیا آباد کرنا چاہتے وہ دور رہیں یا تبا عدالمقابل وہ جو پہلے آباد کے وشاس کے مقابل میں نیا آبادی چاہتا ہے وہ دور رہیں حاضل کر اتنی مقدار یعنی وہ سات ہاتھ فاصلے پر جو ہے اپنے گھر بنانے جو بچ کریں وہ حریم اور نہر کا حریم کیا ہے الرجی یوش ومن ہو جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں لیتے ہیں اس کا مقدار و مطرہ اتنی نہیں نہر میں کبھی جب بامیشہ پانی آتا رہتا ہے تو اس میں مٹی بڑھ جاتے ہیں ہاں جی تو مٹی کو پھینکنے کے لیے دائیں بائیں جگہ چاہیے فرماتے ہیں نہر کے جو حریم ہے وہ اس نہر کے مٹی پھینکنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے وہ مقدار و مطرہ ہے تین ہے ایک تو مٹی پھینکنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے وہ حصہ و المجاز اس کے علاوہ گزرنے کی جگہ اللہ ترفی دونوں طرف سے ہاں جی اس نہر کے دونوں طرف سے لوگوں کو گزرنے کے لیے بھی جگہ چھوڑیں اس کی مٹی پھینکنے کے لیے بھی جگہ چھوڑیں ہاں جی کم از کم دو دو گز دونوں طرف جگہ چھوڑیں دو وہ نہر کا حریم شمار ہوگا فہریم و بیر الماتی اونٹوں کے پانی پینے کے لیے جو قوام بنایا ہوا ہے اس کے لیے جو اس یاطرا میں نے جتنا جگہ اس کے لیے چھوڑنا چاہیں وہ ارو نظراً وہ چالیس ہاتھ ذرا کا ایک معنیٰ ہے گز کے معنی بھی آتا ہے وہ تو پھر اس کا ڈبل ہو جائے گا لیکن عام طور پر زراع اسے ہاتھ کے معنی میں ہی آتا ہے ایک ہاتھ کے ایک گز میں دو ہاتھ آتے ہیں تو حریم البیر الماتن ماتین جو ہے اونٹوں کو پانی بھی لانے کے لیے جو قوام بنے اس کے حریم جس کو دوسرا آدمی آباد نہیں کر سکتے وہ الباون چالیس ہاتھ ہے دائرے میں یعنی ہر طرف چالیس چاروں طرف چالیس چالیس ہاتھ چھوڑیں وہ حریم الناظ نازی سے مراد جو ہے راہٹ والے کوواں ہیں جہاں جانور کے ذریعے سے آج کل مشین سے پانی ہیں تو راحٹ کے لیے حریم ستون اس کے لیے سات زرا ہونی چاہیے سات ہاتھ وہ حریم العین اور چشمے کے لیے جو ہے آلفن ایک ہزار ہاتھ ہونے چاہیے چاروں طرف پھر الخود نرم زمین میں چشمے کے لیے نرم زمین میں ایک ہزار ہاتھ چاروں طرف وہ حمز میتن پانچ سو فیصلتی سلسخت زمین پہ جو اس کا حریم پانچ سو ہاتھ اس کا آدھا ہیں اتنے جگہ چھوڑیں وہ حریم الحت اگر بندہ نے دیوار بنایا بات دیوار کے کتنی جگہ چھوڑ کر آپ آب اپنا آباد کا سکتے ہیں تو دیوار کا حری مقدار و مطرہ ہے تراویح اتنی جگہ چھوڑیں اس اس دیوار کے مٹی پھینکنے کی جگہ یعنی اگر وہ دیوار جو ہے جی شگاف پر جائے وہ سکاتا گر جائے دیوار جو ہے ٹوٹ کا جائیں اور گی جائیں تو اس کے مٹی پھینکنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے دیوار گرنی سر میں وہ جگہ خالی چھوڑیں والدارے اور اس آگے سے آبادیں یہ اس کہانی میں اور گھر کے لیے جو ہے اگر کسی نے گھر بنایا ہوا ہے اور آگے جو خالی زمین ہے بنجر ہے ادھر دوسرے بندے نے آباد کرنا ہے تو گھر کے لیے متراہ و تراب ہے اس گھر کو اگر دوبارہ آسرن بنانا چاہیں تو اس گھر کے پورا مٹی لکڑیاں پتھر جو بھی ان سب کو رہنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے ہاں جی وہ چھوڑیں وہ اس کے جو ہے حریم شمار ہوگا گھر کے لیے متراوت رابے گھر کی مٹی پھینکنے کے لیے جتنی جگہ چاہے وہ انستہدمت اگر وہ گھر جو ہے منہدم ہو جائے اس کو حراب کیا جائے وہ مذہب المزاف اس کے علاوہ جو ہے اس گھر کے جو ہے پر نالے سے پانی گرنے کے لیے جتنی جگہ چاہے وہ رکھیں مصب پانی گرنے کی جگہ میزاب وہ پر نالے کا پر نالے کے پانی گرنے کے لیے نیچے جتنی جگہ چاہیں وہ خالی رکھیں وہ سرج المخسوخ مصیا اور سلج یعنی برف المخسوخ یعنی جو کہ جمع ہو چکی ہے چھت پہ یعنی چھت پہ جمع ہوئی برف کو اس کے نیچے پھینکنے کے لیے سلزل مس مخصوص چھت سے ہٹائی جانے والی برف گرانے کے مقامات اور سلزل مخصوص وہ برف جو پھینکی جاتی ہے منصاص کی چھت سے چھت سے نیچے پھینکنے والی برف کے لیے بھی نیچے جگہ چاہیے ورنہ اگر نیچے جگہ نہ تو اس سے کہاں پھینکے گا اپنی چھت پہ رکھیں گے تو گر گر جائے گا چھت جو ہے گیلا ہو کے اس کے علاوہ جو ہے وہ ممرو اور پھر صوب الباب اور گزرنے کی جگہ اس کے دروازے کی جانب اس گھر کی جانب دروازہ ہے وہاں سے ان کو آگے پیچھے گزرنے کے لیے جگہ رکھے یعنی اس کے توجہ پوری کا من آراد احیال و مواد ہی اگر کوئی شاید کسی غیر آباد چیز کو آباد کرنا چاہیں من ہر احیال مواوع غیر آباد چیز کا لا یا جد اس کے لیے نہیں نے یہ تاحال رضا یہ کہ متعارث لل ہاری کسی بھی چیز کی حریم کو نہ چھڑے متعارف نہ جائے کسی چیز کے حریم کو ہاتھ نہ لگائیں حریم کو چھوڑ کر پھر آگے جو سے آپ نے اپنی آباد کرنا ہے تو آگے سے آباد کریں حریم کو چھوڑ کر جو حریم مختلف چیزوں کو آپ کو بتا دیا وہ غالب غال حریم کے سو چھوڑ کر اس کے علاوہ کا ناقابل یا وہ البتہ آباد کرنے کے قابل ضرور ہے تو آج کے درجہ یہیں پر اتفاق کرتے ہیں ان تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں تک درس پہنچا دیں گے